سوال ہے کہ دوران نماز دونوں ہاتھوں سے دامن درست کرنا کیسا ہے دیکھیں سجدے وغیرہ میں جاتے وقت یا رکو سے اٹھتے وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دامن درست کرتے ہیں تو اس کا اصول یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی عمل قلیل کیا گیا عمل کلیل سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والا اسے دیکھے تو اسے ایسا محسوس ہو کہ وہ نماز میں ہے ایسا عمل کرنا کہ دیکھنے والے کو لگے کہ ہاں ابھی یہ نماز میں قائم ہے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کہلاتے ہے عمل قلیل عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے سے یوں معلوم ہو کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ نماز سے خارج ہے اس وقت یہ نماز میں نہیں ہے تو رقو سے اٹھتے وقت یا سجدوں سے اٹھ کر تیسری رکعت یا دوسری رکعت میں آتے وقت دامن وغیرہ جو درست کیا جاتا ہے وہ فوری طور پر جو ہے آ, اس کو عمل کو کر لیا جاتا ہے اور دو ہاتھوں کا استعمال بھی ہوتا ہے تو دو ہاتھوں کے استعمال کی وجہ سے کراہت تو اس کے اندر ہے لیکن یہ مکر و تنظی ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی واللہ تعالی تعالیٰ